ہو والسلام نلم يا رسول سو سل تسلی اصل يا رسو ولاسیا الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الماجد الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت سیدنا موسیٰ اللہ علی و علیہ سلی ملا نبی والسلام کا ذکر پاک آپ سورہ اعراف سپارے میں سماعت فرما رہے ہیں کل <تصفح> آپ نے درس میں سنا تھا کہ جس طرح حضرت موسی علیہ السلام نے فرعون کو دعوت ایمان دی اس نے انکار کیا اور پھر حضرت موسی علیہ سلام کو جادوگر کہا گیا جادوگروں کو پورے ملک سے بڑے بڑے ماہر ترین جادوگروں کو پھر نے بلایا اور پھر حضرت موس علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ایک میدان کا انتخاب کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے اور ایک طرف حضرت موس علیہ السلام اور دوسری طرف وہ بہت زیادہ جادوگر تھے جو جادو میں ماہر تھے اور انہوں نے اتنی رسیاں پھینکی جو کہ سانپ بن گئی کہ پورا میدان ایسے تھا کہ جیسے سانپوں کا جنگل ہو لیکن حضرت موس علیہ السلام نے جب اپنا اصہ پھینکا ازدہا بن گیا تو وہ سارے سانپوں کو نگل گیا اور پھر وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موس علیہ السلام کا عدد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور وہیں سے ہم درس کا آغاز کریں گے میں نے آیت نمبر 122 تک کل درس الحمد سعادت حاصل کی تھی جی کہ دوں دے سکا تھا اور اب 123 نمبر آیت کی میں نے تلاوت ابھی کی ہے اس کا ترجمہ اور پھر آیت نمبر 124 بھی سماعت فرمائیے ترجمۂ کنز ایمان پھر آون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں یہ تو بڑا جہل ہے یہ تو بڑا جال ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان لو گے تو اب جان جاؤ گے لاؤ کپی ان خلاف لا سلیبن کم اجمعین قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی دوں گا تو یہ فرعون کا کلام ہے جو کہ اس نے ان ایمان یافتہ جادوگروں سے کیا اب ظاہر ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس خدیس نے کتنے مطلب تشہیر کی ہوگی لاکھوں لوگ جمع تھے اور فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا وہ تو سمجھتے تھے یہ ہمارا معد اللہ خدا ہے تو اب لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خدا اس نے کہا ہوا ہے وہ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں اور اسی کی بےزتی ہو گئی بلکہ بے عزتی کی, خر... کی بھی بیزتی کی بھی بےزتی ہو گئی بلکہ یوں کہنا چاہیے بیزتی بھی خراب ہو گئی کیونکہ جن کو یہ چن چن کر لایا تھا اور بڑے بڑے ماہر ترین جو جادوگر تھے وہ حضرت موس علیہ سلام کا مقابلہ کیا کرتے وہ تو حضرت موس علیہ سلام کا کلمہ پڑنے لگ گئے تو یہ کتنی بڑی بے عزتی تھی جو کہ فراؤن کی ہوئی لاکھوں لوگوں کے سامنے تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب جو ہے فراون ان جادوگروں سے جو کہ حضرت مس علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ یہ جال سازی کی ہے تم تو پہلے سے ہی ان پر ایمان ایمان لے آئے تھے اور یہ تم نے اس لیے ڈرامہ کیا ہے تاکہ یہ سارے لوگ جو میری رعایا ہے یا جن کا میں خدا ہوں معذلہ سلما اللہ یہ بھی حضرت مساف پر ایمان لے آئے لیکن میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو گے تم نے میری اجازت کے بغیر ان پر تم ایمان کیوں لے کر آئے ہو میں تمہارا ایک طرف سے جو ہے وہ ہاتھ کاٹوں گا دوسری طرف سے جو ہے وہ پاؤں کاٹوں گا اور اس طرح تمہیں تشدد تم پر کر کے تمہیں سولی لٹکا دوں گا یہ ان دونوں آیتوں میں حضرت موس علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں سے جو ہے فرعون کا سلام ہے جو کہ اللہ نے بیان کیا تو گزشتہ آیت میں جادوگروں کو ایمان کی نعمت ملنے کا ذکر آپ نے سنا اب ان کو صبر شہادت کا درجہ ملنے کی تمہید ارشاد ہو رہی ہے پہلے ایک نعمت ملی اب اللہ انہیں دوسری نعمت عطا فرما رہا ہے جیسے ہی ایمان لائے ویسے ہی شہادت مل رہی ہے یہ درجہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا تو فرعون جب اس میدان سے سخت شکست کھا کر حواسی میں باغا گھر پہنچ کر ہوش دکھانے آئے تو اسے پتا لگا کہ جادوگر تو سجدے میں گر کر حضرت موس علیہ سلام پر ایمان لے آئے تو اسے اپنی قوم کے سامنے سخت ترین شرمندگی ہوئی تب اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے جادوگروں کو پھر جمع کیا مگر اس دفعہ حضرت موس علیہ سلام اس مجمع میں نہ تھے ان سے بولا کہ تم لوگ میری رعایا ہو میری اجازت کے بغیر تم کوئی کام نہیں کر سکتے تم میرے بغیر اجازت ایمان لائے تمہارا ایک قصور تو یہ ہے دوسرا قصور تمہارا یہ ہے کہ تم نے شکست کھائی اور حضرت موس علیہ السلام نے جو ہے وہ فتح نہیں پائی بلکہ تم نے اس مقابلے سے پہلے مصر میں یا مقابلے کے وقت اسکندریہ میں ایک سازش کر لی تھی حضرت موص علیہ السلام تم سب کے استاد ہیں تم سب ان کے شاگرد ہو تم نے دیدہ و دانستہ یہ کھیل رچایا ہے تاکہ تمہاری ظاہری شکست دیکھ کر میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہو جاؤں اور میری قوم سبھیوں کو تم اس علاقے سے نکال کر خود راج کرو ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں تم کو تمہارے کیے کی سزا دوں گا تم اپنی سزا انقریب جان لو گے میں پہلے تو تمہارے دو طرفہ ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں پھر تم کو درخت میں سولی دوں گا تم میں سے ایک کو زندہ نہیں چھوڑوں گا تو یاد رہے کہ انسان سلطان اور حکام کا ماتحت بھی ہے غلام مولا کا بھی نوکر آقا کا بھی بیٹا ماں باپ کا بھی امتی نبی کا بھی اور بندہ رب کا بھی مگر بادشاہ مولا آکا کا راج صرف ظاہری آزا پر ہوتا ہے اور وہ بھی وقتی طور پر اس کا دل و دماغ وغیرہ ان سے آزاد ہے لیکن نبی کا راج امتی پر رب کی حکومت بندے پر ہر طرح اور ہر وقت ہر عضو پر ہے آنکھ کان زبان دماغ پر حضور کا راج ہے پھر سونا جاگنا بلکہ جینا مرنا سرکار کے زیر حکم ہے اس لیے مرنے کے بعد اللہ رسول کے احکام بندوں پر جاری ہیں اور فرعون بادشاہ تھا مگر بن گیا خدا اس لیے اس نے جادوگروں سے یہ کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر دل میں حضرت موس علیہ السلام کی محبت کیوں قائم کی دماغ میں ان کی عظمت کیوں سوچی سر سجدے میں کیوں رکھا زبان سے وہ کلمات کیوں کہے تمہارے یہ آزاد یعنی دل دماغ سر زبان میری ملکیت ہے تم نے انہیں میری اجازت کے بغیر کیوں استعمال کیا تو یہ تھا فرعون کا کہنا تو یاد رکھیے ایمان اور ایمانیات بلکہ نیک امال سے روکنا فرعون کا کام ہے فرعونی کام ہے اور سخت جرم ہے فرائض کے لیے ماں باپ یا بادشاہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا نماز حج فرض وغیرہ ماں باپ بلکہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر بلکہ ان کے منع کرنے پر بھی ادا کرنا لازم ہے مسلمان پر بدگمانی حرام ہے نبی پر بدگمانی کفر اور طریقہ فرعون ہے فراؤن نے ان مومنین اور حضرت موسی علیہ السلام پر بدگمانی کی اور ایمان سے محروم رہا اس نے اتنے بڑے اور اہم واقعے کو سازش قرار دے دیا اللہ اکبر اور کافر کی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان ایمانیات اور نیک امال کو نقصان دے سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے میری دنیا تباہ ہو جائے گی مومن ان چیزوں کو دنیا آخرت میں فائدہ مند جانتا ہے حضرت موسی علیہ السلام نے فراون سے وعدہ کیا تھا کہ تو ایمان لا تو تیرا ملک تیری جوانی تیرے مرتے دم تک برقرار رہیں گے مگر پھر بھی اسے اپنے ملک جانے کا دڑکا لگا تھا نیز آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے جس سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کا ارادہ مصر میں رہنے کا بھی نہ تھا کہ جی جائے کے وہاں سلطنت کرنا مگر فرعون کو اپنے ملک کا خوف اور خطرہ تھا یہ ہے اس کا کفر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کا سخت امتحان ہوتا ہے جس پر وہ فضل و کرم فرمائے وہی کامیاب ہوتا ہے چنانچہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ترجمہ انجمائے کنظلمان بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور تجھے ہمارا کیا برا لگا یہی تاکہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ جائے ہم جب وہ جائے پاس آئیں اے رب ہمارے ہم پر صبر ام ڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا اللہ اللہ یہ وہ جادوگر جو کہ ایمان لا چکے تھے پھر آن نے جب ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دوں گا ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا اور درخت پر سولی لٹکا دوں گا اور اس نے کیا بھی ایسا لیکن اس کی یہ بات سن کر جو ہے اس کی یہ بات سن کر جو ہے وہ ایمان یافتہ ماشاءاللہ اللہ صحابی رسول حضرت مس علیہ السلام کے صحابی جو کہ ابھی ایمان لائے ہیں وہ کیا کے بارہ سنیں بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں یعنی تو ہمیں فانسی دے گا نا تو ہم اپنی رب کی طرف پھرنے والے ہیں ہم تو اللہ سے ملنے والے ہیں اور تجھے ہمارا کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ جب وہ ہمارے پاس آئیں اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا یعنی ہمیں صابر و شاکر رکھنا تو گزشتہ آیات میں فرعون کی دھمکیوں کا ذکر تھا جو اس نے جادوگروں کو دی اب ان جادوگروں کی لا پرواہی کا ذکر ہے کہ انہوں نے ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں لیا نہایت لاپرواہی سے اسے جواب دیا گویا ظالم کے ظلم کا ذکر کر کے مظلوم کے صبر کا ذکر خدا فرما رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما تو تیر آزما ہم جگر آزمائے گزشتہ آیات میں متکبر فرعون کی انا کا ذکر تھا جس نے اسے فنا کر دیا کہ اس نے یہی کہا کہ میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا اس کی میں میں, میں اسے لے ڈوبی اب ان جادوگروں کے اجزو ان کی ساری واری فنا کا ذکر ہے جس کے ذریعے انہیں غیر فانی بقا ملی اس میں تاقیامت مسلمانوں کو تعلیم فنا ہے جو یہاں آیا ہے اس کو ہوگا جانا ایک دن سب کو ہے ہونا خلق نہ کم کا سدمہ ایک دن اے عزیز و تم کو لمبی عمر کی ہے کیوں ہے جب فنا ٹھہری تو پھر کیا تو برس یا ایک دن اللہ اکبر طبیعت تو درس یہ دیا گیا ہے کہ جادوگر فرعون کی یہ دمکی سن کر بولے کہ ہم کو تیری دمکیوں کی پرواہ نہیں کیونکہ اس صورت میں ہماری موت شہادت کی ہوگی اور ہم دار الفرار سے نکل کر دار القرار کی طرف دار المہن سے نکل کر دار المن کی طرف تیرے پاس سے چھوٹ کر اپنے رب کی رحمت کی طرف جائیں گے ایسی کامیاب موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہوں اتنا سن لے کہ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا ہے جس سے ہم سزائے موت کے مستحق ہوں ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی آیات پر یا آیات کے ذریعے پر ایمان لائے یہ ایمان کمال ہے عیب نہیں ہے یہ کہہ کر وہ اسی جگہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر ارض کرنے لگے کہ اے مولا اب تو ہم پر صبر بہا دے جس سے ہم نہا کر پاک صاف ہو جائیں اور ہم کو ایمان اپنی اطاعت پر موت نصیب فرما حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرعون نے اس طرح پہلے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے پھر انہیں دریائے نیل کے کنارے کھجوروں کے درختوں پر سولی دے دی اللہ اللہ تو یاد رکھیے کفر میں بزدلی ہے یہ نقطہ باز میں رکھیے گا کفر میں بزدلی ہے ایمان میں ہمت ہے دیکھیے یہی جادوگر ایمان لانے سے پہلے فراون سے کس قدر ڈرتے تھے مگر ایمان لاتے ہی کیسے ڈر رو گئے ان کے دلوں میں فراؤن کا کوئی خوف و حراس نہ رہا لے جب حضرت مس علیہ السلام پر ایمان لائے تو اس کے قتل کی دھمکی کے باوجود کہنے لگے کہ تو ہمیں جان سے مارتا ہے تو مار دے ہم تو اپنے خدا سے مل جائیں گے ہم تو اپنے رب سے مل جائیں گے تو ایمان میں اللہ نے طاقت دی ہے یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ کو عنہ کے ہو ایمان کی کیفیت کو کون جان سکتا ہے اور یزیدی جو تھے یہ یزید پلید ظاہر ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو تھے لیکن نوازہ رسول کو اور ان کے رفغا کو صرف حکومت کی لالچ میں شہید کرنے کی وجہ سے ان سے یہ بہادری جا چکی تھی تو ایمان اور خوف خدا عشقِ رسول ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے ان جادوگروں کے سامنے فرعون نے ہاتھ پاؤں کاٹنا سولی دینا پیش کیا انہیں ان کی متلقن پرواہ ہوئی عشق ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے آسان وہ مشکل میں فرق کرنا اور مشکلات سے گھبرانا عقل کا کام ہے عشق ان چیزوں سے آزاد ہوتی ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی موت بہرحال آنی ہے خواہ قتل کے ذریعے آئے یا کسی اور ذریعے سے بلکہ راہ خدا میں قتل کی موت دوسرے ذریعے سے موت سے آسان ہے مہینوں برسوں بستر علالت پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دینے سے پانچ منٹ کی شہادت سے جان دینا آسان ہوتا ہے کفر و ارتداد کی وجہ سے قتل برحق ہے اور قاتل حاکم کو اس پر ثواب ہے بلا قصور قتل ظلم ہے اور ایمان کی وجہ سے قتل کفر ہے کہ اس سے فاطر کافر ہوگا اللہ تبارک تعالی کرم فرمائے آمین میرا رب ارشاد فرماتا ہے بلکہ یہ شیر بھی سنیں کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے رو ترجمائے کنزلیمان اور قوم فرآون کے سردار بولے کیا تو موسا اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور منہ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے, ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں تو یہ ہے آئےت نمبر ایک سو ستائیس جس کا ترجمہ آپ نے سماج فرمایا دوبارہ سماج فرما لیں اور قوم فرعون کے سردار بولے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 اب اس معاملے کا ذکر ہے جو اس نے حضرت علیہ السلام سے کیا یعنی ان سے ڈرنا گھبرانا اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکنا گزشتہ آیات میں فرعون کے اس ظلم کا ذکر ہوا جو اس نے وقتی طور پر جادوگروں پر کیا اب اس کے اس ظلم کا ذکر ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر دوبارہ شروع کر دیا یعنی ان کے بچوں کا قتل بچیوں کو لونڈیاں بنا لینا تو اب اس کے اس ظلم والے معاملات کا بیان ہے تو جب نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی دے دی تو اس کے درباری بولے فرعون ہم کو تعجب اور افسوس اس پر ہے کہ تُو نے جادوگروں کو تو سولی دے دی مگر جو اصل فسادی ہیں جن کی وجہ سے جادوگر ہمارے سنگل سے نکل گئے بنی حضرت السلام اسلام اللہ اور ان کی نسبی قوم بنی اسرائیل تو ان سے کچھ نہیں کہتا تو نے یوں ہی چھوڑے رہے گا ان سے کچھ نہ کہے گا تاکہ یہ لوگ ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے پھریں تو جادوگروں کی طرح اور لوگوں کو مومن بنا لیں اور تجھے اور تیرے نام پر بنائے ہوئے بتوں کی عبادت نہ کریں نہ لوگوں کو عبادت کرنے دیں بول تو ان کے متعلق کیا کہتا ہے تو فراؤن نے ان کی بات کاٹ کر کہا کہ تم فکر نہ کرو جیسے حضرت موس علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہم اسرائیلی بچوں کو ذبح کر دیتے تھے بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ اسرائیلیوں کی نسل ختم ہو جائے اور ان کی لڑکیاں جوان ہو کر ہماری خدمت کریں یہی قتل ہم پھر شروع کر دیں گے جیسے ہم پہلے ان پر غالب تھے ویسے ہی اب بھی ہر طرح غالب ہیں زبا کا کچھ عرصہ بند رہنا ایک عارضی چیز تھی ہم ان کی قوم بڑھنے نہ دیں گے تاکہ آئندہ یہ لوگ خود ہی فنا ہو کر رہ جائیں ہم کو ان کی کوئی سا و ہارون علیہ ہی بلکہ بنی اسرائیل سے بے حد مرغوب ہو چکا تھا اس لیے اس نے اپنے درباریوں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اوندی بات کہی جیسا کہ ابھی آپ نے سنا تو فسادی لوگ علماء صلح بلکہ حضرات انبیاء کو فسادی ہی کہتے ہیں ان کے نزدیک اصلاح فساد ہے اور فساد اصلاح ہے آج بھی بے دین فسادی لوگ علماء دین کو فسادی ہی کہتے ہیں اور تبلیغ دین کو فساد کہتے ہیں تو یہ سبق بڑا پرانا ہے فرعون صرف اپنی ہی پرستش نہیں کراتا تھا بلکہ اپنے نام کے بتوں کی بھی کراتا تھا اپنے کو دوسروں پر غالب سمجھنا دوسروں کو اپنا مغلوب جاننا رب پر نظر نہ رکھنا فرعونی تکبر ہے مومن کے دل میں عج و نیاز ہوتا ہے بے دین بڑا ہی بے عقل ہوتا ہے عقل دین سے ملتی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کالا موسا بل وقت موسا نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو بے شک زمین کا مالک اللہ ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وارث بنائے اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے رب کم یولی کا خلیفہ کم فل اور بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور کے تشریف لانے کے بعد کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا وارث تمہیں بنائے پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو صحلیہ السلام نے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے صبر کا تذکرہ ہے اس میں اور درس بالکل واضح ہے کہ فرعون کے اس مشورے کی خبر جہر بنی اسرائیلیوں کو ہی کہ دوبارہ قتل و غارت گری شروع کر رہا ہے تو وہ گھبرا کر حضرت اموس علیہ السلام کے پاس آ کر گزار ہوئے تب آپ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو دو حکم دیتا ہوں اور دو خوشخبریاں حکم تو یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگو فرعون کے مقابل اور فرعونی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو صبر سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے خوشخبریاں یہ ہیں کہ زمین مصر فرعون کی ملک نہیں یہ تو عارضی بادشاہ ہے اللہ کی ملک ہے وہی مالک حقیقی ہے صلف کے بعد خلف کو اگلوں کے بعد پچھلوں میں سے جن بندوں کو چاہے اس کا مالک بنا دے وہ فرعون کے بعد تم کو مالک بنائے گا اور دوسری خوشخبری ہے عالم آخرت کی خوبیاں پرہیزگاروں مومنوں متقیوں کے لیے ہیں دنیا تو کبھی فاسقوں بلکہ کافروں کو بھی مل جاتی ہے مگر آخرت پاک بازوں کے لیے ہے تو اسرائیلی بولے کیا مسافر نے تمہاری پیدائش سے پہلے ہم پر بہت ستم توڑے اور اب جب کہ تم نبی ہو کر مدین سے ہمارے پاس آئے ہو تو پھر شروع کر دیے درمیان میں کچھ روز کسی قدر ہم کو چین ملا تھا ہم تو اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ نے فرمایا نہ گھبراؤ ان قریب وقت آتا ہے کہ تمہارا رب اللہ تمہارے دشمن فرعون کو سخت عذاب سے ہلاک کر دے گا اور اس کے بعد پھر اس کو بنائے گا مگر بادشاہت پا کر تم خود سر نہ بن جانا خود سر نہ بن جانا وہ تمہارے اعمال بلکہ اعمال کے احوال دیکھے گا وہ عطا تمہارا امتحان ہوگی یاد رکھیں کہ اکثر انسان آرام میں سرکش ہو جاتا ہے اس موقع پر حضرت موس علیہ السلام نے رب سے اس مصیبت کے دفاع فرما دینے کی دعا نہ کی بلکہ بنی اسرائیل کو صبر کی تلقین فرمائی کیونکہ یہ بھی ان کا امتحان تھا امتحان ٹالا نہیں جاتا بلکہ دیا جاتا ہے کامیابی کی دعا کی جاتی ہے تو اپنے دکھ درد کی شکایت نبی سے کرنا جائز کیونکہ وہ حضرات بحکم پروردگار دافع البلیات شافی الامراض ہیں دیکھیے کہ بنی اسرائیلی اور فرعون کا مشورہ ظلم و ستم سن کر حضرت موسی علیہ السلام کے پاس فریادی ہوئے مرض کی شکایت حکیم سے ظلم کی شکایت حاکم سے کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے دفیے کے لیے جانب اللہ مقرر ہیں ایسے ہی ہر مصیبت میں فریاد نبی ولی سے کر سکتے ہیں اللہ اکبر ہر مشکل دی کنجی یارو حد ولیاں دے آئی ذلی دعا کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی یاد رکھیے فرعونی اور فرعونی لوگ ہر مصیبت میں حضرت علیہ السلام سے فریاد کرتے تھے آپ دعا فرماتے تھے تو مصیبت دور ہو جاتی تھی اللہ اکبر ہر مصیبت میں دو کام کرنے چاہیے انشاءاللہ مصیبت دفاع ہو جائے گی ایک تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا دوسرے صبر کرنا گھبرانا رب بنا شکر کرنا مصیبت کو دوگنا کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کا مالک حقیقی رب ہے۔ کوئی کسی چیز کا مالک حقیقی نہیں ہے سوائے خدا کے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے: وَلَقَدْ أَضَلَّا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَفَثْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قت اور پھلوں کے گٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ پھر جب انہیں بلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور جب برائی پہنچتی برائی پہنچتی تو موسا اور اس کے ساتھیوں پر بدشگونی لیتے سن لو ان کے نصیب کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں یہ دو آیتیں ہیں ایک سو تیس اور ایک سو, سو اکتیس نمبر گزشتہ آیات میں ان مصیبتوں آفتوں کا ذکر ہوا جو فراؤن کی طرف سے بنی اسرائیل پر آئی اب ان آفات کا ذکر ہے جو رب کی طرف سے فرعون پر نازل ہوئیں چنانچہ یاد رکھیے کہ حضرت موس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دو خبریں دی, دی. تھیں کی ہلاکت کی اور بلی اسرائیل کی خلافت کی ان کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے ہلاکت فرعون ہو پھر خلافت بنی اسرائیل فرعون کی ہلاکت اچانک ہوئی بلکہ پہلے تو ان پر ہلکے عذاب مختلف شکلوں میں بھیجے گئے پھر بڑے عذاب تو چھوٹے عذاب یہ تھے کہ ان پر کئی سال کی قحت سالی پھلوں کی کمی مسلط کی گئی کہ گاؤں میں دانے کم کر دیے گئے شہروں میں پھل تاکہ اب بھی انہیں نصیحت ہو اور ایمان لے آئیں کیونکہ عموماً انسان مصیبتوں آفتوں میں پھنس کر توبہ کر لیتا ہے مگر وہ لوگ ایسے سرکش تھے کہ ان سب سے ان کی آنکھیں نہ کھلی بلکہ ان کا ففر و سرکشی اور زیادہ ہو گئی کہ جب کبھی اللہ ان کو آرام دیتا ارزانی چیزوں کی فراوانی وغیرہ تو وہ کہتے کہ یہ آرام و راحت ہماری اپنی چیزیں ہیں ہم اس کے مستحق ہیں نیزی آرام ہماری اپنی کوششوں سے ہے اور جب کبھی ان پر آفت و مصیبت آتی تو کہتے یہ حضرت علیہ السلام ہاتھیوں کی نحوس سے ہیں جب سے وہ مصر میں ظاہر ہوئے ہیں تب سے ہم پر یہ آفات آ رہی ہیں حالانکہ در حقیقت ان کی یہ آفات ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر تھی بلکہ ان میں کہ اکثر لوگ یہ جانتے تھے کہ نبی اور مومنین تو برکت والے ہوتے ہیں ان کی برکتوں سے مصیبتیں دفع ہوتی ہیں آتی نہیں ہیں یاد رکھیے کہ نوازل اصول میں ابن ابی حاتم میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت تین آفات کے دوران ایک بار مصر کے کوئیں تالاب ہتھا کے دریائے نیل بالکل خشک ہو گئے مصری لوگ پھر کے پاس آ کر بولے کہ تو خدا بنتا ہے تو پانی دے وہ بولا کل پانی ملے گا رات کو ٹاٹ کا لباس پہن کر دریائے نیل میں گیا سجدے میں گر کر بولا کہ اے رب یہ تو واقعہ ہے کہ تو رب ہے میں بندہ ہوں تو قادر ہے میں مجبور ہوں میں اس کا اقرار کرتا ہوں میری عزت رکھ لے سجنے میں تھا کہ اس نے پانی کی آواز سنی سر اٹھایا تو دریائے نیل میں پانی آ رہا تھا اٹھا اور اپنے گھر پہنچا دریا بھر چکا تھا مگر پھر بھی وہ خدا ہی بنا رہا آئے آئے آئے آئے. پھر بھی وہ خدا ہی بنا رہا پھر بھی اس نے توبہ نہ کی تو اللہ تعالی کی طرف سے بیجی ہوئی آفتوں مصیبتوں میں بھی سدہ حکمتیں ہوتی ہیں آفتیں در حقیقت انسان کو بیدار کرنے اسے اللہ تبرک و کے دروازے پر لگانے کے لیے آتی ہیں نبی کی خدمات کفار بلکہ جانوروں کو بھی فائدہ دے دیتی ہے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالی برکت والا تبرخ اللہ رب العالمین اس کے خاص بنتے مبارک اور جس چیز کو مبارک بندے سے نسبت ہو جائے وہ بھی مبارک اگر کسی مبارک چیز میں منحوس چیز, چیزیں شامل کر دی جائیں تو اس سے ان کی برکت میں فرق نہ آئے گا سونا یا موٹی کی چڑ میں لکھا جائے تو سونا ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس, اسی کا ثواب فرمایا جس میں بت تھے مبارک چیزیں مبارک بندوں کو منحوس کہنا طریقہ فرعونی ہے اللہ رب العزت شرم فرمائے آمین تو یہ چند آیات تھیں جن سے متعلق نے درس آج سنا تو انشاءاللہ شاء اللہ آیت نمبر 132 سے ہم ان شاء اللہ تبارک کل درس قرآن کا آغاز کریں گے آیت نمبر 132 سے ان شاء اللہ تبارک وطالعہ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں اس درس کو قبول فرمائے آمین سما آمین وما گل مبین غالباً مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی محمد فاروق اور تاریخ صاحب دامت برکات ان کا وصال جو تقریباً دو سال پہلے ہوا تھا حالیہ بارشوں میں ان کی قبر کافی منہدم ہوئی ہے اور ماشاءاللہ اللہ کفن تک ان کا سلامت ہے بلکہ مجھے ابھی ایک مفتی صاحب ملے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ قبر کی کچھ حالت ایسی ہو گئی ہے کہ شاید میت کو دوسری جگہ دفنانا پڑے تو اللہ تعالی آسانی فرمائے دی آمین دیکھیے اللہ رسول کا نام لینے والے الحمدللہ سالوں بھی گزر جائیں تو اپنے مزارات میں ان کے جسم میں بھی تغیر نہیں آتا تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہو کہ ان کی جسموں کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی ان کا کفن تک بھی سلامت رہتا ہے تو پھر اس امت کے اولیا خاص جو ہیں صاحب صلاح و جو ہیں ان کا عالم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے اور دین کا کام کرنے کی عادت طا فرمائے آمین اللہ عمین تو عثمان بھائی نادف پلے فرمائے انشاءاللہ اللہ پھر درس فصل کی ترکیب انشاء اللہ بھی چند لمحوں میں کرتے ہیں تشریف لائیے مائک پر جی تشریف لے آئے عبد کیا نام ہے آپ کا حکم رضا بھائی آپ نے کچھ پوچھنا ہے ابھی اچھا اچھا چلیں بس ابھی مجھے تین چار منٹ دے دیں پھر آپ آ جائے گا مائک پر نا شریف کے بعد آ جائے گا عثمان بھائی آپ آ جائیں شام <تصفيق> <تصفيق> सवा हर तेरी ऐने का फाटा ऐने का फाटा ऐने का फाटा ऐने का फाटा तेरी ऐने का फाटा तेरी ऐने का फाटा तेरी ऐने का फाटा मेरा नाम आया रसूल है मेरे वास्ता हसना है रसूल है मेरे पहाड़ की कतु है वो حال ہے گائے گش ہو mera jaas hai pata ek ho jaunga mera raja kitna bo mera raja pal pal da wa kar gaya mera raja humke saath ja kitna ho mera raja saath kitna ho mera raja kitna ho mera raja مل گے کمار گے کمارے بڑے ستارے بڑے ستری ہٹوا جو کرے وری بنوازی برتی نیو دیا کرے بری بنوازی ہے بڑے سسلی کا رات تار بابا بھی کم ہے ستا سب کی بھری ہجوا ستبی بھری ہجویا درے بری بلا ستری ہجو دیا کے رے بھری تیرا نام سادا تیرا